موضوع الدرس سے فی اثبات الالوحیت والقدرت القاملت اللہ تعالی سبحانہو وغدہ علی الكفار والمشرقین النحل تفسیر ابن کثیر أعوذ بالله من الشيط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صلیت على <تصلاح> اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال محمد كما صلى الله على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وفي العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يغلقون شيئا وهم يخلقون أمراتهم غير واحيا وما يشعرون أيان يبعثون قال المهل فنفسر رحمه الله تعالى <تصفيق> من نفع اعلان قال يخبر تعالى انه يعلم يعلم اللہ پاک صحت میں خبر دیتے ہیں کہ اللہ ہر, ہر چیز کو جانتے ہیں جو تمہارے زمینوں کے اندر ہے دماغوں کے اندر ہے جو تم نے چھپائے ہوئے ہیں جیسے وہ ظاہر کو جانتے ایسے چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتے کے کے عمل کے مطابق بدلہ دیں گے ان اگر اعمال اچھے ہوں گے تو بدلہ بھی اچھا ہوگا اگر اعمال بہڑے ہوں گے تو پھر بدلہ بھی اسی طرح کی سزا ہوگی سما اخبر من دون لا وهم اس کے بعد اللہ خبر دیتی ہے کہ جن بتوں کو تم نے الہ سمجھا ہوا ہے جن, کی تم جن کو تم پکارتے ہو یہ تو کوئی ذرے کے برابر بھی چیز پیدا کرنے کے قابل نہیں بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ان کو تو بنایا کہ وہ تو مخلوق ہے کما کال خلیل علیہ السلام <تصفح> جیسے کہ حضرت خلیل اللہ نے فرمایا تھا ان کی عبادت کرتے بناتے ہو خر تم اصل یہ تو بے جان پتھر ہیں ان میں تو کوئی روح ہی نہیں ہے اللہ تسما بلا تم صرف آخر نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں يحرون تو یہ بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب ہوگی تجاوی دفاع ثواب تو یہ کیسے اس سے امید رکھتے ہیں جزا کی اور ثواب کی جن کو خود کچھ پتہ نہیں ہے انسان کو امید تو اس ذات سے رکھنی چاہیے جس کو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے تمہیں کیا نفا دے گا لا اللہ, يخبر اللہ خبر دیتے مابو نہیں بکر اللہ جو اکیلا ہے جو بے نیاز ہے جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں وہ اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ وحده قلوب من من جب ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جائے اللہ کی وحدت بیان کی جائے تو کافل کے دل جو ہے وہ بڑا کٹتے جو اللہ پر ایمان یا آغر بے ایمان نہیں رکھتے لیکن اللہ کے سوا اگر دوسرے آلحاق آ جائے پھر بڑے خوش ہوتے ہیں وہ مستقبل یعنی عبادت اللہ وہ اعراض کرنے والے ہیں تکبل کرنے والے اللہ کی عبادت سے مائنکار غروب ہی ان کے دنوں کے اندر بھی توحید کا انکار ہے اللہ پورا پورا بدلا دے گے ان اللہ اللہ تبارک و تعالی اعلاد کرنے والوں کو تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں پڑواتے وہ لہم ماذا اندر ربکم قالوا وساتیر الولین لیحمدو اوزانہم کاملتاً یوم القیامت بن اوزار اللہینے يقول تعالی ان جو والوں کو جو کہا جاتا ہے اللہ نے کیا اتارا وہ کہانی ہے سے ہے محترن اللہ نے نہیں اتارا یہ جو کا کا لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں اسی کو لکھا جاتا ہے وہی اس پہ پڑھا جاتا ہے وہی صبح شام کو سمجھایا جاتا ہے اللہ رسول الزام لگاتے ہیں اللہ رسول کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں اور ساری جھوٹ ہے کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی, کہتے ہیں،, کبھی, کہتے, ہیں، کبھی کہتے ہیں سب جھوٹے ہیں خرجہ جو آدمی حق چھوڑ دیتا ہے پھر جو بھی بات کرے وہ غلط ہوگی اس کے بعد ضرورت شاہ کبھی پیغمبر کو ساہر کہتے ہیں, شاہر کہتے ہیں کبھی شاہر کہتے ہیں کبھی دیوانہ کہتے ہیں المحل پھر اس کے بعد ولید نے فیصلہ کیا ابھی ایک بات کرو باقی سب باتیں چھوڑ سوچا وقت فقط درمکو تر فقط درمکر اپنے یعنی ماتھے پہ پل چڑھایا جادو ہے بس لیکن اسی میں بھی قائم نہ رہے قَالَ اللَّهُ قَالَ مَنَّ اَنَّمَا مَنْ يَكُونُ مِنْ اللَّهَ فیصلے ہوں؟ اللہ کو بولنے کی توفیق ہی نہ دیں. کیوں؟ تاکہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں اور ان لوگوں کے گناہ بھی اٹھائیں جو ان کی پیدوی کریں گے یہ قاعدہ ہے اگر تم کوئی بڑی کو نیکی کی بنیاد کو ضرور اس پہ عمل کریں گے اس کا عزل تمہیں بھی ملے گا اور اگر تم نے کسی برائی کی بنیاد رکھی تو جو کریں گے قیامت تک تمہیں بھی سزا سے حصہ ملے گا هم هم ان ان کی اپنی گمراہی کی بھی سزا اور ان کے گمراہ کرنے کی بھی ان کو سزا کہ لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور لوگوں نے بھی ان کی تضا کی کمایا حدیث جیسے کہ حدیث پاک ہدایتعی کرتے ہیں تو ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا ان کے ثواب میں بھی کوئی گھٹایا نہیں جائے گا کوئی گمراہی کی طرف دعوت من نہ اس کی گناہوں کے سوا اس کی پیروی کرنے والوں کے گناہ بھی اسی پہ رکھے جائیں گے اپنے گناہتا ہوں اور ان کے گناہ اس کی کی من کسی کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی قادم ما کرن الذین من قبلیم فرد اللہ بنیانہم من <دمتیح> جس نے حکم دیا تھا کہ ایک اونچا ٹاور بناؤ میں اوپر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں جب ٹاور مکمل ہو گیا آندھی کے دس آگے کالب نے بھی ہاتھ مجاہد نہ جببار نمرود زمین میں سب سے پہلے اس اس متکر کو ایسی سزا دی ایک چھوٹے سے مچھر کو حکم دیا کہ اس کی ناک سے اندر داخل ہو وہ مچھر کیا سید اب وہ دماغ پہ حرکت کر اس کے شدید درد شروع ہو جاتا تو پھر علاج یہ ہوا کہ بھی اس کو مارا جائے اب مار مار جب لوگ تھک جاتے گکڑی سے مارو بھی جوتے سے مارو مارو سے کیونکہ مارتے ہو وہ مچھر چپ کر جاتا ہے چپ کر دیا نہ اس کا درد ختم ہو جاتا یہ مارنا چھوڑ دے وہ پھر حرکت کر درد شروع ہو جاتا اللہ نے ایسی سزا دی کہ ایک مچھر سے مروا دیا اللہ جس کو چاہتے ہیں نا ہاتھیوں کو بابینوں سے مروا دیتے ہیں اللہ نمروز کو کو سے مروا دیتے ہیں جماعت اور اس کے لیے وہ سب سے محبوب ہوتا تھا چار سو سال تک اس نے حکومت کی اربامی کا ملک ہی اللہ باغ نے چار سو سال تک یہ سزا دی اس کے بعد پھر موت آئی وہ وہ تھی آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ بنیاد اللہ تبارک بطار نے ایسا عذاب بھیجا کہ وہ جڑوں سے اس کے گیا کروں نہ بلو بخو نسل نہیںل مسلقوی باد مثال ہے <تصفح> سمجھانے کے لیے <تصفح> کہ جو غیر اللہ کی کرتے ہیں ان کا انجام پھر یہی ہوتا کماک اسلام مغل مکر کو پارا سے بالکل بھی رہتی ماہو ہوں گی نا شرقی بالکل اللہ تح نے بھی عرض کیا کہ مولا میری قوم نے ایسے ایسے مکر کیے ہیں لوگوں کو شرک پر مبتلا کرنے میں بہت بڑے مکر اچھا ہمیں گرا کہ آپ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اللہ کے سال شریک بنائیں آؤ پھر ہماری مدد کرو فَاتَ اللَّهُ مِن مِن اللہ نے بنیاد سے اخاڑ کے پھینک دیا اس کے کو جب آپ گھر کا جل گلی اللہ بجا دیتے ہیں جیسے اللہ نے یہودیوں کے دلو کے اندر روب ڈال دیا جو کلو میں بند بیٹھے نا وہ خود کے گیا اپنی کھجوری اور اپنا مال خود کاٹ رہے تھے کیسے ہیں شرمندہ کریں گے اور جو بھی قیامت میں گا کا ہوگا جب اندر کے کے باہر کمافی صحیح ہے صحیح حدیث ہے اس کے, کے پیچھے ایک جھنڈا لگایا جائے جتنا بڑا دھوکا کیا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا یہ ہے اللہ تعالیٰ بتو تم بھی ان کو فرمائیں گے تم نے جو شریک بنا رکھے تھے بلاؤ ان کو تمہاری مدد کرے خلاسکم جن کے لیے تم وہاں جنگ لڑتے تھے جھگڑے کرتے تھے آج کہاں ہیں وہ تمہاری مدد کرے تمہیں چھڑا ہے <تصفح> من نہ اب جب حجت پوری ہو گئی دلائل پورے ان حق رہی اب جب کھڑے ہیں کیوں کونے کی طاقت دنیا و اللہ خرقی دنیا والا وہ یہ علم والے لوگ جن نے دنیا میں بھی حق کی بات کی اور میں بھی کہیں گے یو مرید و بھی و و آج کا عذاب ہے ہی ان لوگوں کے لیے جن نے شرک کیا جن نے کفر کیا اللہ عالم